صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی صورت ہے بسم اللہ الرّحمٰن رحیم اللدین قفر و صدعبیل اللہ اللّہ عمل جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اب یہاں تھوڑا سا ذرا ہم کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کفار بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روک دیں اپنے بس پڑھتے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے عاجز کر دیا ہر طرح سے آپ کو ناکام بنانے کی کوششیں کر لیں یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑ گئی اور یہ یاد رکھیے کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے ہجرت کر گئے ہرگز نہیں ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی نعوذ باللہ اللہ یہ نہیں تھا کہ ان کو اپنی جانیں اتنی پیاری ہو گئی تھیں کہا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں ہجرت جان بچانے کو نہیں کی جاتی ہجرت دراصل ایمان بچانے کے لیے کی جاتی ہے اب ان کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو جو کوششیں کی جو جو منصوبے بنائے جو جو محنتیں کی کہ اللہ کے راستے سے روک دیں اللہ نے ان کی ساری کوششیں برباد کر دیں یہ اپنی منزل اپنی مراد نہ پا سکے ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام ترقی پاتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ پورے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگ گیا اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ انہوں نے اپنی توانائیاں خرچ کیں کس چیز میں توانائیاں خرچ کیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کس قدر ان کو دھوکہ ہو گیا کس قدر یہ غلطی کر رہے ہیں اللہ نے ان کو اتنا کچھ دیا تھا کہ یہ آخرت کمائیں لیکن انہوں نے تو اپنی ساری صلاحیتوں کو دنیا میں کھپا دیا اصل ہدف سے ہٹ گئے جس طرف ان کو محنتیں جس طرف ان کو کوششیں کرنی چاہیے تھیں اس طرف نہیں کیں اور جس کام کے لیے کیں وہ چیز ملی نہیں اد اللہ اعمال سے مراد سمجھیے کوششیں اللہ نے ساری کوششیں ان کی ضائع کر دی جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا نہیں اور جو چاہ رہے تھے کہ ہمیں ملے وہ ان کو ملا نہیں اسلام پھیلتا چلا گیا اس کے برعکس و لدینہ آمن و ام الصلحت و آمن و بیمان الزل الحمد و الحقم رب قفران سات و اسلحب الحم اور جو لوگ یہ مان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہاں پر قرآن بھی تو کہا جا سکتا تھا اتنا لمبا جملہ بیمان غیل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی صرف اور صرف قرآن کی شکل میں نازل نہیں ہوئی بلکہ آپ پر وہی خفی بھی نازل ہوتی تھی جو حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے تو جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ سب کو مانتے ہیں وہ اول حقوں میں اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا اب عمل صالح ہے کیا ہم ہی تو جانتے ہی ہیں ایک ایک کر کے لیکن ایک ڈیفینیشن اگر ہم اس کا اپنے سامنے رکھیں عمل صالح کیا ہے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا شوق عمل میں جہاد محنت اور مشقت انسان کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھے اس لیے کہ ایمان کی دولت تو آپ کو قرآن سے مل جائے گی کوئی شک نہیں اس کے اندر لیکن اگر ایمان کی بنیاد پر کوئی نظام قائم کرنا ہے دین کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے اس ایمان پر عمل کرنا ہے وہ سنت کے بغیر ناممکن ہے ہو نہیں سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کریں ہدف کیا ہو دنیا میں تو دین کی سر بلندی لیکمت اللہ ہی, ہی اللہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے یہ دنیا کا ٹارگیٹ اور آخرت کا ٹارگٹ اپنے لیے جنت اور اللہ کی رضا تو یہ چند چیزیں اگر ہمارے عمل میں ہوں تو وہ عمل صالح ہو گیا اور اس کے لیے اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ کف فرآم ہم آتے ہیں وہ اسلحہ اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا کہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا تھا اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان فرماتا ہے ادا تم الدین بس جب ان کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے اب بات ہی جنگ کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں جب جنگ میں تمہاری مڈ بھیڑ ہو کفار کے لشکر سے تو پھر جم کر جنگ کرو جنگ کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ دشمن کا زور توڑ دیا جائے ہجرت سے پہلے تو جنگ کی اجازت نہیں تھی ہجرت سے پہلے بھرپور کوشش کر لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کہ دشمن کی دشمنی کو ختم کیا جا سکے وہاں زبان کا جہاد تھا قرآن کا جہاد تھا جاہد ہم بہی جہاد کبیرا سورف میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں بھرپور کوشش کی دشمن کی دشمنی ختم نہ ہوئی ہجرت کے بعد جنگ کی اجازت مسلمانوں کو دے دی گئی اور اب یہ ہے کہ اب دشمن کو ختم کر دو اس کے لیے جنگ کی ضرورت پڑتی ہے تلوار کے اور ہتھیاروں کے جہاد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ضروری ہے کیوں تاکہ دشمن کا زور اور برائی کا زور توڑا جا سکے ذالکہ یہ بات ولو یشا اللہ تصرمن اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا ان کا حال درست کر دے گا وہ یودھ خلحم الجنت الرف الحم اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہوگا کس کی بات کی جا رہی ہے قطل الفی اللہ شہید جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر گواہی دے دی کہ اللہ ہم تیرے دین کو دنیا میں بلند کرنا چاہتے ہیں تو جس نے اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہا اللہ اس کو بہت بلند فرمائے گا اللہ بہترین اجر دے گا جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کی پہچان کرا چکا کس طرح سے قرآن کے ذریعے سے جنت بالکل اجنبی نہیں ہوگی احادیث میں مضمون آتا ہے کہ جب جنتی اپنی جنت میں داخل ہوگا وہ اس کو اس طرح پہچانے گا جیسے انسان اپنا گھر پہچانتا ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں آپ بیسٹ ہوٹل میں بھی جائیں فائیو اسٹار ہوٹل میں بھی جائیں تو تھوڑی دیر تو دقت ہوتی ہے نا کہ کون سے سوئچ سے فلاں لائٹ جلتی ہے تو ذرا سی انسان کو اورینٹیشن کرنی پڑتی ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر کون سی چیز کہاں ہے بعض دفعہ وہ فریج کے رکھ دیں کو ڈھونڈتے رہ جائیں ملتا نہیں کو اللہ تعالیٰ اتنی مشقت میں نہیں ڈالے گا. کہ ان کو یہ بھی ڈھونڈنا پڑے کہ فلاں چیز کہاں ہے ہم اپنے کمروں میں داخل ہوتے ہیں تو آنکھ بند کر کے بھی ہم ہاتھ لگاتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کے دھر ہے تو ایسی جنت جو ہے وہ ایسی جانی پہچانی جگہ ہوگی کہ لگے گا جیسے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اب یہاں پر ایک بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ چاہتا تو خود ہی نمٹ لیتا ہے ان کفار قوم آت قوم کی طرح آسمان سے کوئی عذاب جاتا سب تباہ ہو جاتے لیکن نہیں یہ عام معاملہ نہیں ہے یہ تو معاملہ ہے رحمت اللہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فیصلہ تھا کہ مسلمان جو ہوں گے وہ اپنے دشمن کو مٹانے والے نہیں ہوں گے پچھلی تو امتوں کے دشمن مٹ گئے ملیا میٹ ہو گئے لیکن دیکھیں مسلمانوں کے دشمن مٹے نہیں مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کو مٹایا نہیں بلکہ سنوار دیا تو مسلمان تو دشمن کو سنوارنے والے تھے ہر جگہ اصلاح ہو گئی ہر جگہ فلاح آ گئی وہ جو کل تک کافر تھے آج وہی وہ اسلام کے بہت پکے ساتھ دینے والے بن گئے یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر قاعدہ تھا اس لیے کہ آگے کوئی نبی کو رسول آنا نہیں کہ دوبارہ سے کوئی امت اٹھائی جائے اسی امت میں سے لوگوں کو نکلنا تھا جو کہ رہتی دنیا تک اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے رہیں اگر ان سب کو ہلاک کر دیا جاتا آسمانی عذاب کے ذریعے تو پھر پیغام پہار پہنچتا کیسے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف عرب کی حد تک تو نہیں تھی آپ کی تو بین الاقوامی دعوت تھی انٹرنیشنل دعوت تھی تو لہٰذا عرب کی باؤنڈریز عرب کی سرحدوں سے باہر عرب ہی اس دعوت کو لے کر گئے سب سے پہلے مخاطب وہی تھے سب سے پہلے مجاہد وہی تھے سب سے پہلے مبلغ وہی تھے لہٰذا انہی کی زبان میں یہ کلام نازل ہوا اور سب سے پہلے انہوں نے اسلام کو بیرون عرب پھیلایا اب عربوں کے جانے کے بعد پہ مسلمانوں کی نسلیں آتی رہیں اور دنیا میں وہ اللہ کا پیغام پہنچاتی رہیں وہ یوتھ خل و حم الجنت اور اللہ ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے اب مجھ سے اور آپ سے بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے وہ تو تھے اپنا کام کر گئے دل کا امت ان قد ایک امت تھی وہ گزر گئی جو انہوں نے کمایا ان کے لیے اب میرے اور آپ کے لیے کیا ہے جو ہم اپنے لیے کمائے کام آج بھی وہی ہے رسالت ختم ہو گئی ہے لیکن رسالت کا کام تو ختم نہیں ہوا ابھی ساری دنیا میں تو اسلام نہیں پھیلا تو ہم سے خطاب کر کے فرمایا یا ایو حل ددینہ اے ہو جو ایمان لائے ہو ان تن اللہ سرکم و یو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور کس طرح مدد کرے گا تمہاری جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے آ جاتا ہے اللہ کو تو مدد نہیں چاہیے اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد تو اللہ تعالیٰ کس طرح مدد فرمائے گا کیا دشمن غائب ہو جائیں گے کیا صاف میدان تم کو آگے ملے گا کیا واک اوور مل جائے گا کیا معجزات آئیں گے تمہاری مدد کے لیے یا تمہارے دشمن پر آسمان سے عذاب نازل ہوگا نہیں مدد کیسے آئے گی وہ یوفبت اقدام وہ تمہارے قدم جما دے گا تم کو پورا یقین ہو جائے گا کہ ہاں میرے کرنے کا کام یہی ہے ایک دفعہ انسان کا دل اپنا ٹھک جائے اس کے بعد کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی مشکلات اسی وقت بہت بڑی لگتی ہیں دین کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان کا دل قائل اور مائل نہ ہو رہا ہو خود دل نہ چاہ رہا ہو تو سب سے بڑی مشکل تو نفس کی مشکل ہے ایک دفعہ دل ٹھک جائے انسان کا خود انسان راضی ہو جائے خود ریزالو کر لے پکا کہ مجھ کو یہ کام کرنا ہے پھر آپ دیکھیں بیرونی مشکلات جو ہیں وہ پگھلتی چلی جاتی ہیں تو اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے اور سوچیے ذرا کہ جس کے کام اللہ بنانے لگ جائے اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے قطن ضرورت نہیں ہمیں یہ اندیشے آتے ہیں نا کہ ہم اگر نکلے دین کے تعلیم حاصل کرنے یا کوئی دین کا کام کرنے تو پیچھے گھر کا کیا ہوگا اور گزارا کیسے ہوگا کوئی فکر مت کیجیے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے اللہ سجا دیتا ہے اللہ کام بنا دیتا ہے لهم <آمَالَهُم> رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بٹکا دیا کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے لہذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں ظاہ یہ بات بے اللہ مول اللدینہ آ منو و انََ کا لا مولا لحم یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں تو آج ہم کہیں کہ ہم تو ہیں ایمان والے تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی تو ایسی بات نہیں کہ اللہ مدد کر نہیں سکتا بات یہ ہے کہ ابھی ہم مدد کے قابل نہیں ہوئے نہ ہم نے ہجرت کی نہ ہم نے قربانی دی ہجرت اور قربانی کے بغیر اللہ کی مدد نہ انفرادی سطح پر آتی ہے نہ اجتماعی سطح پر آتی ہے ہو نہیں سکتا کہ ہم ساری محبتیں سارے دنیا کے فائدے ہم سمیٹ کے اپنی مٹھیوں کے اندر رکھیں اور ہم چاہیں کہ وہاں سے مدد بھی آ جائے نہیں مدد کی تو قیمت دینی ہوتی ہے سودا ہے نا ڈیل کرنا ہے کچھ دو گے تو کچھ پاؤ گے بزار ہم جاتے ہیں اور معمولی سی چیز بھی ہمیں خریدنی ہوتی ہے مفت کہاں ملتی ہے کچھ دیتے ہیں تو کچھ پاتے ہیں یہ تو جنت کا سودا ہے اور جنت کا سودا سستا نہیں ہے اس کے لیے تو کافی قربانی دینی ہوتی ہے انسان کو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے انَ اللہ یوتخل الدینہ آمنء و امل و صالحاتی جنات تجرمن تاحتی حل انہار ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں وہ یا کلونہ کماتا کل النا ون رو مثم جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اتنی خوبصورت آیت ہے اور اتنی گہری آیت ہے بڑی پروفاؤنڈ جانور سے تجبی دی گئی ہے نا حقیقت ہے کہ دیکھیے انسان کے اندر بھی اینیمل انسٹنگس تو ہیں جو جانوروں کے اندر دائیات ہیں وہ انسان میں ہیں جانور کھانا چاہتے ہیں انسان کھانا چاہتے ہیں جانور گھر چاہتا ہے انسان گھر چاہتا ہے جانور اولاد پیدا کرتا ہے انسان بھی اولاد پیدا کرتا ہے جانور اولاد کو کھلاتے ہیں انسان بھی اولاد کو کھلاتے ہیں تو اگر ہم بھی صرف اپنی اینیمل انسٹنگس ہی کو سرو کرتے رہ جائیں سارا چکر اکنامکس ہی کا رہ جائے روٹی کپڑا اور مکان تو یہ تو حیوانی سطح پر زندگی گزار دی اس میں کیا اعلیٰ چیز ہے حیوانی زندگی کی طرح محدود زندگی گزار رہے ہیں اور یہ روٹی کپڑا مکان کیا بڑی چیز ہے یہ کوئی اعلیٰ ٹارگٹ ہے یہ تو کیچڑ میں پلنے والے کیڑے تک کے پاس یہ سب کچھ ہے یہ کون سی بڑی چیز ہے اگر اپنے لیے ہم نے گھر بنا لیا یا ہم نے کوئی اپنے لیے چیزیں جمع کر لیں یا اپنی بقا کا اور اپنی زندگی کا کوئی سامان جمع کر لیا یا ہم نے کچھ کھا لیا اللہ تو کیچڑ میں رہنے والے کیڑے کو بھی اللہ اس کی پسند کی غذا دے دیتا ہے نہ نظر آنے والا بیکٹیریم بھی کھا لیتا ہے اپنی مرضی کی چیز تو ہم نے جمع کر کے کھا لی تو کیا کمال کیا یہ تو کوئی کمال نہ ہوا یہ تو کوئی زندگی نہ ہوئی یہ تو بالکل جانوروں والی زندگی ہے انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُلائے کا کل بلہم عدل یہ تو جانوروں کی طرح ہیں ان سے بھی گئے گزرے انسان کے پاس چوائس اگر ہو میں اور آپ اپنے سامنے ایک چوائس رکھتے ہیں ہمیں ہی چوائس دی جائے کہ تم کو جا کے جانوروں کی خدمت کرنی ہے جانوروں کی غلامی کرنی ہے یا تم کو بادشاہ کی غلامی کرنی ہے تو مجھے بتائیں ہم کس کو پسند کریں گے کوئی جانوروں کو سرو کرنا چاہے گا اتنا گرنا چاہے گا کہ وہ جانوروں کا غلام ہو جائے کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے تو آج ہمارے پاس بھی یہ چوائس ہے کہ ہم اپنی اینیمل انسٹنگس کو سرو کرتے رہیں یا ہم اپنے رب کو سرف کریں اللہ کو سرو کریں گے وہ ہماری ہر ضرورت پوری کر دے گا وہ بھوکا نہیں چھوڑے گا ہم کو وہ ہم کو بغیر لباس کے نہیں چھوڑے گا کھلائے گا بھی اور پلائے کا بھی سب کرے گا لیکن چوائس ہماری ہے اور یہ چوائس ڈپینڈ کرتی ہے اس چیز پر کہ ہم نے اپنی ویلیو کیا رکھی ہے اپنی نظر میں ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اگر ہم اپنے آپ کو گھٹیا سمجھیں گے کانچ کے ٹکڑے سمجھیں گے, کہ واقعی ہم کتنے قیمتی ہیں اس حساب سے پھر ہم اپنا سودا اللہ کے ہاتھ کریں گے شیشے کا استعمال کچھ اور ہوتا ہے نا اور ہیرے کا استعمال کچھ اور ہوتا ہے تو خود اپنی ویلیو کو اسیس کیجئے کہ آپ کی کیا ویلیو ہے کیا آپ کی قدر و قیمت ہے آپ کس قابل ہیں اور چوائس ہے جس کو چاہیں سرو کر لیں تو کیوں نہ اپنے رب کو ہم سرو کریں کیوں نہ اعلیٰ ترین اعزاز اپنے لیے حاصل کریں کیوں اپنا مقام ہم گرائیں و کا ائی منقریت ہی اشد قوت من قریت کلت اخرجت آہلک نا فلانا سر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جنہوں نے کہ تم کو نکال دیا ہے انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جانے کا رنج تھا جب آپ ہجرت پر مجبور ہو گئے تو شہر سے باہر نکل کر آپ نے مکے کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے مکہ تو دنیا کے تمام شہروں میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور خدا کے تمام شہروں میں تجھ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بہت محبت تھی پھر آپ نے فرمایا اگر مشرقوں نے مجھے نکالا نہ ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ نکلتا لیکن آپ کو ہجرت کرنی تھی اس لیے کہ دن کا کام آگے پھیلانا تھا بیس چاہیے تھا کسی نے بہت اچھی بات لکھی کہا کہ مکے والوں نے اپنی طرف سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا لیکن آپ مکہ سے جاتے جاتے مکہ اپنے ساتھ لے گئے مکہ وہ شہر نہیں رہا جو کہ پہلے تھا اس کی وہ رونق وہ ہنگامے نہیں رہے اس لیے کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرق جا چکا تھا تو یہ ہوتا ہے جب نیک لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے یا ان کا خاندانوں میں بائیک دیا جاتا ہے تو خاندانوں کے اندر بھی وہ رونقیں نہیں رہتیں آج بھی کوئی ہجرت کرتا ہے قربانی دیتا ہے اور وہ دین کی تبلیغ شروع کرتا ہے کچھ مجلسوں کو وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ سنت طریقے نہیں ہیں یہ تم کس کی سنتیں فالو کر رہے ہو یہ طریقے اچھے نہیں ہیں خوشیاں یا غم منانے کے وہ نہیں جاتا مجلسوں کے اندر لوگ بلاتے نہیں لیکن کیا ہوتا ہے حقیقت ہے کہ ان مجلسوں میں ان محفلوں میں ان رسومات میں وہ رونق نہیں رہتی کوئی مجلس ہے اس میں سگی بہن نہیں آئی اللہ کی خاطر بتائیے دل کیسے لگے گا تو اسی طرح ہم بھی چاہیں تو ہم اس طرح کا سمجھیں کہ ایک طرح کا پریشر گروپ بنا سکتے ہیں بدتمیزی سے نہیں لیکن یہ محبتوں کا پریشر بھی تو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو صرف چیخ چنگاڑ کر یا نفرت کی زبان ہی سے سکھایا جائے محبت کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے آپ یاد رکھیے اس چیز کو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ سے محبت کرنا چھوڑ دیں خاندان والے بالکل آپ سے ہو جائیں نہیں ہوتے کبھی اتوار بازار جیسے لگتے ہیں اور اس میں آپ اگر کبھی گئی ہوں اب کیا ہوتا ہے آپ جا رہی ہیں آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کے ساتھ ہیں اب آپ آگے جا رہی ہیں وہ آپ کو چیزیں نظر آئیں کچھ بیلیں یا دوپٹے یا کپڑے یا برتن آگے آگے آپ ان کی طرف چلنا شروع ہو گئیں ہسبینڈ پیچھے کھڑے کچھ دیر تو آپ کے ساتھ نہیں آتے ان کو امید ہی ہوتی ہے کہ آپ خود ہی لوٹ آئیں گی واپس لیکن نہیں آپ اٹریکٹ ہوتے چلیے جا رہی ہیں اور آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں کچھ دیر تو وہ وہیں رک کر آپ کو دیکھیں گے لیکن جب دیکھیں گے کہ آپ پلٹ کر نہیں آ رہی وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے ہوتا ہے نا تو بالکل اسی طرح آپ کو جنت نظر آ گئی آپ کو ہی نظارے نظر آ گئے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوٹ جائیں اور آپ پلٹ جائیں ہو نہیں سکتا اگر آپ نہ پلٹیں تو خاندان والے بھی انشاءاللہ شاء آپ کے پیچھے آ جائیں گے اور اگر آپ نے ہمت ہار دی اور آپ اگر لوٹ گئیں تو نہ آپ کے ہاتھ جنت آئے گی اور نہ گھر والوں کے ہاتھ آئے گی تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان جو ہے جب ہجرت کرے تو اپنی ہجرت کو مکمل کرے پھر بیچ میں نہ رکے افا منکان علا بینت میں ربی ہی کمن زین لہو سو امل ہی و تبا اہم بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور سریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی تو شان یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہیں ان غیری آسن نتھرے ہوئے پانی کی حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں اور دنیا کی چیزوں میں صرف نام کامن ہیں نام ایک جیسے ہیں کہنے کو یہ پانی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو پانی ہوگا لیکن دنیا والا پانی نہیں ہوگا وہ ہائیڈروجن آکسیجن سے مل کر پانی نہیں بنا ہوا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسا پانی ہوگا وہ انہار میں یا تغیر ہو نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا اب دیکھیں دودھ کی نہریں ہیں وہاں پر پانی کی نہریں ہیں اب ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو آپ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتا رہی ہوں اور اس کو دودھ نہ پسند ہو بعض دفعہ بچے کہتے ہیں کہ دودھ کی نہر ہم کو نہیں جانا अब ये थोड़ी होगा कि वहाँ पर आप फरिश्ते कहेंगे कि अब तो दूध पीना ही पड़ेगा पड़ा नहीं था कुरान में कि दूध की नहरें आप कोई कहे कि जी इलेक्ट्रोज इन है दूध हजम नहीं होता कहेंगे नहीं अब पियो ये बात नहीं है दरअसल इन चीज़ों का जिक्र जो किया गया है मुराद ये है कि हर तुम्हारी पसंद की चीज होगी हम पढ़ चुके हैं न कि जो तुम्हारा जी चाहेगा तो बच्चों की जन्नत कैसी होगी उसमें तो दूध की नहर नहीं होगी कोक की नहरें बह रही होंगी और आइसक्रीम के पहाड़ बने हुए होंगे اور اس میں بسکٹس لگے ہوئے ہوں گے پھولوں کی جگہ تو ان کی پسند کی جنت ہوگی جیسی وہ چاہیں گے اور چاکلیٹ کے گھر بنے ہوئے ہوں گے تو ٹھیک ہے ہر ایک کی اپنی پسند کی ہوگی کوئی زبردستی نہیں وہاں پر لیکن نقشہ کتنا خوبصورت ہے ہر چیز کی افراد ہے ابنڈنس ہے کیئر فری ہیں وہاں بیٹھے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں وہ انہار من خمر اللۃ اور نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی وہ انہار من اصل مصففہ نہریں وہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی ولاکل ثمراتی و مغفرتم رب ہم اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش دیکھیں دنیا کی تو جو نعمت استعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں دل میں چبن تو ہوتی ہے کہیں اسلاف تو نہیں کر رہے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوگا کہیں وقت تو ضائع نہیں ہو رہا دس انسان کو فکریں پڑی ہوتی ہیں لیکن جنت وہ جگہ نعمتیں ہی نعمتیں چاروں طرف اور کوئی فکر نہیں کوئی گلٹ نہیں کوئی زمیر کی چوبن نہیں اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا تو دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے ایک ہی انجام جس کی طرف قرآن بلاتا ہے کہ مان لو میری بات جس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کہ عمل کر لو میری سنتوں کے اوپر کتنا پیارا انجام ہوا اطاعت کا اور دوسرا رخ کمن ہوا خالد ان فنار کیا یہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ آگ میں جانے والا ہو خالد تنہا واحد دنیا میں تو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے انسان بہت سے کام کر جاتا ہے جہنم میں وہ تنہا ہوگا جہنمیوں کو یوں محسوس ہوگا جہنم میں جیسے میرے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر وہ سخیمن فقت اما <عَمَعَاهُم> ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا ایسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہنم کا نقشہ کھینچا ہے کہ انسان کا دل ہل جاتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ الفاظ پڑھے اور خاص طور پہ اگر آپ کو عربی سمجھ آتی ہو ڈائریکٹ اس کے الفاظ جب آپ کے دل پر جائیں گے تو انسان کا دل ہل کے رہ جاتا ہے کوئی کہہ نہیں سکے گا قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن غفلت کا ذکر ہے اب لوگوں کی کیسے کیسے لوگ ہیں افسوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تھے یہ منافق آپ کی مبارک زبان سے کلام سنتے تھے لیکن چونکہ وہ صحیح فریم آف مائنڈ ہی نہیں ہوتا تھا نا چونکہ پہلے ہی فیصلہ کر کے آتے تھے کہ ہمیں تو عمل کرنا ہی نہیں ہمیں تو سننا ہی نہیں کیا محرومی ہے ان کی واقعی کہ ٹوٹی کہاں کمن دو چار ہاں جبکہ لبے بام رہ گیا تھا اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور جنت حاصل نہ کر سکے کتنی محرومی بالکل ایسی ہی محرومی کہ آج جس کے ہاتھ میں یہ قرآن ہو اور پھر وہ یہ اتنا اچھا اپنا انجام حاصل نہ کر سکے محنت نہ کر سکے وہ من ہو میں یستم ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا کیوں کیوں پوچھنے کی ضرورت پیش آئی غائب دماغی سے سنتے تھے نا ایبسنٹ مائنڈیڈ یا جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوتے تھے وہ ان کو ناگوار بہت لگ رہی ہوتی تھی تو ریولیشن اتنا ہوتا تھا کہ بات میں اور کمپریہینڈ کرنے کے بیچ میں پردہ آ جاتا تھا ناگواری کا یا بات کو اتنا وہ حقیر سمجھ رہے ہوتے تھے یا دلی دل میں ایسے ہنس رہے ہوتے تھے اس بات کے اوپر کہ وہ ان کا مذاق ان کا حقیر سمجھنا بات میں اور ان کے دماغ کے بیچ میں ایک کرٹن بن جاتا تھا حائل ہو جاتا تھا بیچ میں الائکلزین یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں کسی نے بہت عمدہ مثال دی ہے دل کی کہا کہ دل ایک برتن کے مانند ہے جب دل کے اندر علم آ جاتا ہے جیسے آپ برتن کو تصور میں لے کر آئیے ایک برتن جس کے اندر پانی لبا لب بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں ہوا کا گزر نہیں ہوتا لیکن جو برتن خالی ہوتا ہے اس میں ہوا بھی آ جاتی ہے تو دل بھی ایک برتن کے مانند ہے اور علم پانی کی طرح ہے جب دل کے اندر سچا علم ہدایت پانے والا علم جب جمع ہو جاتا ہے اس دل میں خواہشات کا گزر نہیں ہوتا آواہ خواہشات نہیں رہتی اس دل کے اندر علم آ جاتا ہے وہ لدی ناہتہ ازادہ ہم ہدن و رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوا عطا فرماتا ہے اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامات تو آ چکی ہیں علامت خود سب سے بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آنا آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی یعنی یہ دو انگلیاں آپ نے یوں کھڑی کر کے فرمایا بوئس تو انا وسرا کہا تعین کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے کہ یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ یعنی بیچ میں کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی اور بیچ میں امت نہیں فنّا لحم اداجات ذکر ہم جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے وہ یقول اللدینہ آ جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے ہیں اچھا یہاں آ سے مراد کون ہے جب اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے مسلمانوں کو بحیثیت جماعت تو یا ایو و لدینہ ہی کہا جاتا ہے اس میں مومن صادق بھی شامل ہیں حضرت علی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما جیسے اور اس کے اندر کمزور ایمان والے بھی شامل ہیں اور اس میں منافق بھی شامل ہے منافقوں کو کہیں بھی یا ائیے وہ لدینہ نہیں کہا گیا کہ اے لوگوں جو منافق ہو گئے تو آپ کو کانٹیکٹ سے دیکھنا ہوتا ہے کہ بات کا رخ کس کی طرف ہے یہاں بات کا رخ جو ہے منافقین کی طرف ہے جو رویہ یہاں بتایا جا رہا ہے وہ مومن صادق کا رویہ نہیں تھا بلکہ منافق ایسی باتیں کرتے تھے للا انز لط سورہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہو جاتی یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتال کا یا کوئی مشکل حکم ان کو دیتے تھے اور ابھی قرآن میں وہ حکم آیا نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ناوزب باللہ کہ یہ محمد تو ایمبیشس آدمی ہے یہ تو بس اپنی بڑائی چاہنے کے لیے مسلمانوں کی جانوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جنگ کرو اور جنگ کرو کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ جنگ کرو لہ نزلت سورہ کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو گئی بالکل آپ دیکھیں وہی ایٹیٹیوڈ ہے نا جو آج بھی ہم کچھ مسلمانوں کا دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کو کوئی حکم ان کے سامنے آتا ہے کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں لولن نزلت سورہ اگر یہی کروانا تھا تو اللہ قرآن میں لکھ دیتا تو ہم کیوں مانے حدیث کو اور ہم کیوں مانے سنت کو یہ صادق مومن کا رویہ نہیں ہوتا اور یہ نیا رویہ ہے بھی نہیں یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک موجودگی میں ایسی باتیں ہوتی تھیں منافق کرتے تھے تب بھی منافق کرتے تھے اور آج جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ بھی سوچ لیں کہ وہ کس کیٹیگری میں ہے لطسورتم محکمت وضو کے رفیع مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو فولہ لحم تو افسوس ہے ان کے حال کے اوپر تارتن وقولم معروف اطاط کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں یعنی باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ ہم نیو کر لیں گے اور نیوں کر لیں گے تو کہا گیا گفتار کے نہیں کردار کے غازی بن کے دکھاؤ فضا اعظم الامرو فلاوس اللہ علانہ خیر الحم اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہیں کے لیے اچھا تھا اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کوئی اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا ان کے اندھا اور بہرا بننے کی وجہ کیا ہوئی افلا یتدبرون برون القرآن افلا یتدبرون برون القرآن کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا سننے کی بات نہیں کی جا رہی یس معاون القرآن نہیں فرمایا یا کیا انہوں نے کمپریہنڈ نہیں کیا ام علا قلوبن اقفال یا ان کے دلوں پر قفل چڑھ گئے ہیں کیا تالے لگ گئے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں نہیں ان کے دل کھلتے قرآن کے لیے کیوں قفل چڑھا کر بیٹھ گئے کہیں پر آپ جب تالا لگا دیکھیں کیا خیال آتا ہے خالی گھر اور خالی گھر کے اندر کوئی رونق نہیں ہوتی کوئی خوشی نہیں ہوتی کوئی روشنی نہیں ہوتی کوئی چہل پہل نہیں ہوتی ویرانی ہوتی ہے خاموشی ہوتی ہے وحشت ہوتی ہے وہاں پر تو وہ دل جو قرآن کی تعلیمات سے خالی ہوتے ہیں ایسے ہی وحشت زدہ دل ہوتے ہیں ایسے ہی ویران دل ہوتے ہیں ایسے ہی گناہوں کی ظلمتیں گناہوں کے اندھیرے ان دلوں پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں شرک کے جالے وہاں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہی قرآن زندگیوں میں کھلتا ہے اور یہ تالے کھلتے ہیں اور دل کے اندر داخل ہوتا ہے دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے انسان روشن خیال ہو جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد پھر اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے دیکھیں کتنا ضروری ہے نا کہ جو ہی انسان کہ دل پر قرآن اثر کرے انسان اپنا دل اس کے لیے کھول دے ایک لمحہ ضرور آتا ہے انسان کی زندگی میں جب قرآن ایک دم ہٹ کرتا ہے دل پر جا کر اور کسی کو, کو کوئی آیت اپیل کرتی ہے کسی کو کوئی آیت یہ تو ہمیں خود پہچاننا ہے اپنا وہ ہدایت کا لمحہ یہ لمحہ بڑا قیمتی ہے اس وقت اگر فوراً عمل نہ کر لیا قرآن کی ہدایات پر تو توفیق کم سے کم ہوتی چلی جائے گی دیکھیے ہدایت روشنی کی طرح ہے روشنی کے لیے انسان کو فیول چاہیے ہوتا ہے اور جو ایندھن ہے اس روشنی کا ہدایت کی روشنی کا ایندھن کیا ہے عمل جتنا زیادہ ہم عمل فراہم کرتے ہیں اتنی ہدایت کی شمع تیز ہوتی چلی جاتی ہے روشنی تیز ہوتی چلی جاتی ہے جتنا ہم عمل سے پیچھے ہٹتے ہیں یہ ہدایت کی شمع مدھم پڑتی جاتی ہے اور ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے بجھ ہی جائے بالکل ختم ہی ہو جائے تو انسان عمل کرتا رہے کرتا رہے عمل کو نہ چھوڑے ورنہ ہدایت کی شمع بھی ختم ہو جائے گی غالی کا بے ان قالض نہ کرے مان ذیل اللّہ صنوتی اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے مراد کیا ہے منافقین اپنے جب یہودی اہل کتاب دوستوں کے پاس جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم ساری باتیں محمد کی تھوڑی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں اور جا کر بیٹھتے ہیں لیکن یہ مت سمجھنا ہے کہ ہم کچھ چینج ہو جائیں گے تم نے ہم میں کیا تبدیلی دیکھی تم نے کون سا چینج ہم میں دیکھا ہمارا لائف سٹائل ہمارا حال حلیہ سب دیکھ لو ویسے کا ویسا ہی ہے جو ہم نے وہاں پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ تو منونہ بے بعد الکتاب و تکفرونہ بے بعد کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو تو یہ وہی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ کچھ معاملوں میں تو اے یہودی ہم تمہاری ہی اطاعت کریں گے تمہاری دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے اور کچھ باتوں میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے یعنی بیسٹ ابت دا ورلڈ لینے کے چکر میں ہے ان کا انجام بتایا فقی فضا و فتحب ن وجوہ ادب رحم پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کو لے جائیں گے یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے یہ دیکھ لیں کچھ معاملات میں اسلام کو فالو کرنا اور کچھ معاملات میں اہل کتاب کے طریقوں کو فالو کرنا یہ وہ چیز ہے کہ جو ایمان کو کھا جانے والی چیز ہے اس طرح کے دو رخے پن سے جنت مل نہیں سکتی اور یہ عین منافقت ہے کچھ چیزوں میں اللہ کی ماننا اور کچھ چیزوں میں دوسروں کی بات ماننا اللہ کے حکم میں کسی اور کو شریک کر دینا شرک اللہ کا انکار نہیں ہے شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنے کا نام ہے کسی اور سے اتنا ہی ڈرنا کسی اور کو وہی اہمیت دینا جتنی کہ اللہ کی ہے برابر کر دینا اللہ کے تو ہم سب کو دیکھنا ہے اپنی اپنی زندگیوں کے اندر کہ ہماری اپنی زندگی کی کہیں کہانی تو نہیں بیان کی جا رہی یہاں پر ام حسب اللہدین ففی قلوب مردن اللہ یخرجَ اللہ ادغان کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایہ غارت کر دے گا بڑی امپورٹنٹ ہی آیات ہیں بہت اہم آج کے کانٹیکس میں آپ اس کو اگر دیکھیں تو یہی شکل آج ہمیں نظر آتی ہے اپنے معاشرے میں دو تین شکلیں ایک یہ ایک ہمیں گمراہی نظر آتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عبادات کی حد تک تو ہم قرآن کو مانتے ہیں اسلام کی ہدایات پہ عمل کر لیتے ہیں لیکن جہاں معاشرت کی بات آتی ہے کلچر کی بات آتی ہے اور معاشرتی رسومات کی بات آتی ہے یا معیشت کی بات آتی ہے اکنامکس کی بات آتی ہے تو وہاں تو کہتے ہیں ہم مجبور ہیں ہم کیسے مان سکتے ہیں قرآن کی بات اس چیز سے بھی روکا گیا اور دوسری چیز یہ کہ اللہ اور رسول کی بات میں فرق کرنا یہ کہنا کہ صرف قرآن میں ہوگا تو مانیں گے لزلت سورا یاد رکھ لیں اس آیت کو نوٹ بھی کر لیجے وہ کہتے ہیں کیوں نہیں قرآن میں لکھا ہوا افسوس کی بات کہ ہم بھی آج یہ شکل اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ اس چیز کو پراپگیٹ کر رہے ہیں ان کی نیت تو اللہ بہتر جانتا ہے اللہ ہی کی طرف ان کا فیصلہ ہے لیکن میں اور آپ ہمیں بے انتہا محتاط ہونے کی ضرورت ہے وہ صرف اس لیے کامیاب ہو سکتے ہوں گے کہ جب ایسے لوگ ان کے پاس جائیں جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں جس نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا اور جو ہدایت کی دعا مانگ کر گیا ہے اس کو بھٹکانے والی کی بدنیتی بھٹکا نہیں سکتی تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کرنا انتہائی خطرناک چیز ہے دین کو ختم کر دینے والی مونڈ دینے والی چیز ہے اور یہ منافقت ہی کی علامات میں سے ایک علامت ہے تو لہٰذا مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے یا ایو اللہدینہ آ منو اے جو ایمان لائے ہو اتی اللہ و اتیو رسول بتلو اما کم تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کر لو کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا بس تم کمزور مت پڑو اور صلاح کی درخواست مت کرو تم ہی غالب رہنے والے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا ان نہ دنیا لائے بن و یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے وہ ان اگر تم ایمان رکھو وہ اور تقوا کی روش پر چلتے رہو یوت کو رکم تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا ولا یس الکم اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا یس الکم تو یوفم تب خلو و اور اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہاری کھوٹ ابھار لائے گا دیکھیں اللہ کتنا مانگتا ہے مما رزق اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے تھوڑا سا خرچ کرو یہ نہیں اللہ تعالی ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے بس قرآن ہی پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اور دین ہی کے کام کرتے رہیں گے نہیں اللہ نے سب کے حقوق ہمیں بتا دیے تھوڑا سا ٹائم نکال لو چوبیس گھنٹوں میں سے تین گھنٹے چوبیس گھنٹوں میں سے چار یا پانچ گھنٹے نکال لو باقی سارا تمہارا ساری توانائیاں اپنے لیے لگا لو تھوڑی سی عقل تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے سارا پیسہ تمہارا اپنا ہے زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں ڈھائی پرسینٹ باقی ساڑھے ستانوے فیصد تمہاری اپنی کہیں اللہ یہ مانگ لیتا کہ صرف ڈھائی فیصد اپنے لیے رکھو اور ساڑھے ستانوے فیصد اللہ کی راہ میں دے دو تو ہم کر نہ پاتے کتنی مہربانی تھوڑا سا مانگتا ہے ہم سے تو دیں گے تو اپنا ہی فائدہ کریں گے ان تم الائی تو دراؤنال تن فکوفی سبھی فمن کو دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں اب دیکھیں مال خرچ کرنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں کوئی مانگتا ہے آپ سے دو مقاصد کے لیے مانگتا ہے ایک آتا ہے آپ سے مانگتا ہے قرض کہ مجھے قرض دے دو ہم بڑا جھجھکتے ہیں قرض دیتے ہوئے اس کو ہم سو بہانے بھی بنانا چاہتے ہیں اور دیتے بھی ہیں تو بہت ناگواری سے دیتے ہیں انسان کی فطرت ہے نا قرض دینا اس کو اچھا نہیں لگتا کوئی آیا قرض مانگنے آپ نے دس ہزار روپے اس کو قرض کے طور پر دے دیے بہت بھاری دل کے ساتھ اور نہ بھی دیے جب دل نہ چاہا اب ایک اور آتا ہے وہ بھی آ کر آپ سے دس ہزار ہی مانگ رہا ہے لیکن وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ یہ دس مجھ کو دیں میں آپ کے لیے انویسٹ کرتا ہوں اور آپ کو اس دس کے بدلے دس لاکھ ملیں گے یا دس کروڑ ملیں گے تو اب بتائیے ہم کیسے کریں گے ہم تو دل کی خوشی کے ساتھ اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے خوشی خوشی اس کو دیں گے اور اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم جوڑ جاڑ کے مانگ تانگ کر بھی اس کو دے دیں گے یہاں سے بچائیں گے اور وہاں سے بچائیں گے اور کچھ نہ کچھ بچت کر کے ہم اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے لیے انویسٹ کر دیجیے تو بالکل یہی معاملہ ہے اللہ کا مانگنا کس طرح مانگنا کہ اللہ ناوزب اللہ کہ اللہ ہم سے ہمارا پیسہ ہمارا وقت چاہتا ہے قرضہ مانگ رہا ہے اللہ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری تو کوئی غرض نہیں اللہ کی غرض اٹکی ہے تو ہم دیتے ہوئے بہت جھجھکتے ہیں ہم سو ایکسکیوزز بناتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں صحت نہیں عقل نہیں وقت نہیں عمر نہیں فرصت نہیں اجازت نہیں تو سو بہانے ہوں گے لیکن اگر ہم سوچیں کہ اللہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے میرا وقت میرے لیے انویسٹ کرنے کے لیے میرا فائدہ ہے اس کے اندر تو ہم کھلے دل کے ساتھ دیں گے نئی بھی ہوگا تو نکالیں گے یہاں سے وقت بچائیں گے وہاں سے وقت بچائیں گے یہ ہابی چھوڑیں گے وہ دیکھنا چھوڑیں گے فلاں بازار کا چکر چھوڑ دیں گے اپنی ممی میں کمی کر لیں گے کچھ بھی کریں گے وقت نکالیں گے اور انویسٹ کریں گے کپڑا کم بنائیں گے زیور کم بنائیں گے لیکن اللہ کی راہ میں پیسہ دیں گے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ کو کہ اللہ کیوں مانگتا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو کیا سمجھا محتاج سمجھا یا محتاجی دور کرنے والا سمجھا ہم نے خود کو اللہ کا محتاج سمجھا یا نازب اللہ اللہ کو اپنا محتاج سمجھا وہ میب خلف انمب خلو انف سے ہی حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے و اللہ الغنی اللہ تو غنی ہے وہ ان تم تم فقیر ہو تم محتاج ہو تم شکر ادا کرو کہ اللہ تم کو موقع دے رہا ہے انویسٹ کرنے کا اللہ تمہارا محتاج تھوڑی ہے نوکری کی بات ہم سنتے ہیں کہ ویکنسیز ہیں جس کو نوکری مل جاتی ہے وہ مبارکباد کے قابل ہے کمی تو نہیں ہے اللہ کے لیے اسی طرح ویکنسیز اناؤنس ہوتی رہتی ہیں کہ اللہ کے کام کے لیے اس کیٹیگری میں ضرورت ہے اللہ کے کام کے لیے اس کیٹیگری میں ضرورت ہے خوش قسمت وہ جس کو وہ جاب مل جائے بدقسمت محروم وہ جس کو نہ ملے تو دیکھنا تو پھر ہم کو یہ ہے محتاج ہم ہیں اللہ تو چوٹیوں سے مکھیوں سے مکڑیوں سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے میرا اور آپ کا محتاج ہے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ایک مکڑی کے جالے سے اللہ نے کر لی اللہ کے کی لیے کیا بڑی بات ہے محتاج تو ہم ہیں چاہیے تو ہم کو ہم کو ضرورت ہے اور جس کو مل گئے بہت خوش قسمت اور جس کو نہ ملا وہ یہ سوچے کہ کیوں نہیں میرے پاس کوئی چیز آئی اور جب دیکھیے کسی کا کام جب پسند آتا ہے فیکٹریز میں آڈر دیا جاتا ہے اور جب فیکٹری کی بہت ہے, مزید پھر فیکٹری والے اتنے مصروف ہو جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی فیکٹری میں اور آپ بھی تو لے کر بیٹھے ہیں نا اپنے جسم کو ہماری بھی ہاتھ پاؤں آنکھ کان سب کچھ ہے جب اللہ کے لیے کوئی کام کیا اور اللہ کو وہ کام پسند آ گیا تو پھر کیا ہوگا اور آرڈر آئے گا اللہ کی طرف سے اب یہ بھی کرو اور مصروفیت بڑھتی چلی جائے گی اس میں جھنجلانا یا کوئی ایٹیٹیوڈ دکھانا کہ بس ہم ہی رہ گئے سارا کام کرنے کو ہم ہی سنبھالیں پورے دن کو تو یہ تو پھر ناقدری ہے یہ سوچیں کہ اللہ نے قبول کر لیا کام تو اب اس نے اور مزید مصروفیت بھیج دی ہے مزید اپنے کام کرنے کی توفیق دے دی ہے تو محتاج تو ہم ہیں وہ ان تطول اور اگر تم وہ مو موڑو گے یس تبدل قومنغیر تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا تم اللہ یقون امسال پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے بہت بہتر ہوں گے اللہ کو کمی نہیں ہے صورت الفت مدنی صورت ہے